خرا ام آباد کا ابرد اللہ ہند القشی کا نظیم بسم اللہ سبحان الرحلہ سب سے تمام دوستوں کو باہر رمضان المبارک کے بیس روزے مکمل کرنے اور فکرانے ادا کرنے اور دیگر عبادات ادا کرنے پر دلی مبارک ہے ہو مبارک سبحان اللہ للہ اللہ باد کے بند سے حضرت صاحب اللہ کی برکتوں سے آپ حضرات ہر طرح کی اس شرمندگی اور ذلت سے محفوظ رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرمندگی اور ذلت دوسروں کو اٹھانا پڑی. بھی بھی اللہ, اللہ. ماللہ. ماللہ. ماللہ. اور یہ ساری برکت ہے شریعت مطالعہ پر عمل کرنے سبحان اللہ! سبحان اللہ رواجوں سے رواجوں سے منہ پھیر کر شریعت پر عمل کرنے کی برکات یہی ہوتی ہیں رواجوں والے ذلیل ہوتے ہیں اور شریعت والے عزت پر. سبحان اللہ آ! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عامری تشبہ حب قو رسول نے فرمایا ذلت اور رسوائی اس بندے پر مسلط کر دی جاتی ہے جو شخص میرے حکم کی مخالفت بے شک کر دوستو آپ علیہ السلام کا عمر شریف جس پر تمام عیمۂ کرام کا اشتفاق ہے وہ یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روز رکھ کو اور چاند دیکھ کر ہی سبحان اللہ. یعنی مراد کیا ہے شرعی ثبوت جب ثبوت شرعی ہو جائے اس وقت اللہ پاک نے فضل یہ فرمایا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس نے اپنی بات کی تصدیق کرنی ہے اپنے رسول کی بات کو حق اور صحیح ثابت کرنا ہے اس کا وعدہ ہے لیکن اس کو صحیح اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے رویت ہلال کمیٹی جو تھی خود اس کا ایک رکن جس کا نام مفتی یاسین ظفر ہے اس کے رکن کی کمیٹی کے دفتر میں بیٹھ کر جو اجلاس ہو رہا تھا اس اجلاس کے دوران اس کے فون کی سال جو ہے وہ لیک ہو گئی لوگوں کے سامنے کسی نے چڑھا دی وہ منظر عام پر آ گئی اگرچہ خفیہ تھی لیکن چھپ نہ سکی جس میں وہ صاف کہہ رہا ہے یار ہم ان کو کہہ رہے کہ چاند نظر نہیں آیا نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی بات ہے کیوں ایسے تم غلط وہ اعلان کر رہے ہو کرنا چاہتے ہو لیکن ان پر ایک یکجہتی اور اتحاد کا دورہ پڑا ہوا ہے یہ اس دورے کی وجہ سے کہتے ہیں جی ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں ایک کرنے کے لیے سعودیہ کے ساتھ ایک کرنے کے لیے ایسا یہ کرنا چاہتے ہیں तो हम तो इनको रोक रहे थे ये वेडियो ये काल वेडियो का अपना रिकॉर्ड हो गए किसे रिकॉर्ड कर ली खुफिया अवामल की तरफ हम नहीं जाना चाहते हो है ये रिकॉर्ड न अगर साइंसी और सरकारी سب کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے پیشگوئی نہ فرما چکے ہوتے کیونکہ وہ پہلے یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ سیسی لحاظ سے چاند کا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے تو اب ان کی بات کی تصدیق کے لیے ایسی جو کال تھی اس کو منزل عام پر لانا میرے خیال میں ضروری تھا تو جو بصیرت ہے اندر وہ یہی کہتی ہے ورنہ وہاں پر تو مکھی نہیں اڑنے دیتے تو یہ کال کسی نے ریکارڈ خیر اب کاڈ جو دیگر مولوی حضرات تھے نا تو ان پر بھی وہ دورہ یکجہتی اور وحدت کا پڑا ہوا تھا انہوں نے یہ پھر آگے فتوا جاری کر دیا شریعت سے ٹکرا کر سراسر شریعت سے ٹکرا کر انہوں نے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ فتوا جاری کیا کہ جی انتشار پیدا ہوگا یہ پڑھ لو لیکن جمعے والے دن روزہ قزا کر لینا یہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا منیب رحمان مفتی نے اور دوسروں نے مل کر کلتان کے قازمیوں کا بھی فتوا یہ میں نے کانوں سے سنا ہے انہوں نے کہا بھائی جی وہاں ہم ایک نے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بعد میں ایک کمیٹی بنائیں گے جو رویہ رویت ہلال کمیٹی کی نگران ہوگی سمجھ نہیں آ رہی اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کمیٹی پر اور کون نگران ہوگا اللہ جب دھیانتدار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے ہی تسلسل جاری ہوتے ہیں آپ <laughs> میرے بھائی ہو میں یہاں پر سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کا فتوا شریعت سے ٹکٹر ہے اللہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا فرض چھوڑ دو انتشار نہ پڑے انتشار نہ جی پڑے اچھا جی آپ انتشار کے خلاف ہیں اور آپ کا نظام انتشار کے خلاف ہے اختلاف کے خلاف ہے یکجہتی جس کو کہتے ہو وحدت جس کو کہتے ہو اتفاق جس کو کہتے ہو اتحاد جس کو کہتے ہو یہ آپ کا نظام اس پر مبنی ہے یہ تو میں صرف اتنا سوال کروں گا کہ پھر پاکستان میں جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہو جمہوریت میں تو ہوتا ہی انتشار ہے جمہوریت میں تو ہوتا ہی اختلاف ہے ایمان سے بتانا جمہوریت کے انتشار کا تو یہ حال ہے جمہوریت کے اندر انتشار اختلاف رولے مخالفتہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ پارٹیوں پر پارٹی پارٹیوں پر پارٹی ان کا منشور اپنا ان کا اپنا وہ اپنی طرف بلا رہا ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے ایسے پارٹی الگ الگ ایک نہیں ہو سکتی پھر پارٹی چھوڑو پارٹیوں کے امیدوار وہ الگ الگ پھر آ پارٹیاں تو پارٹیاں رہی پھر آزاد امیدوار آ جاتے ہیں وہ اپنی ڈھائی وہ بنا لیتے ہیں مندر شا. اپنا وہ اپنا مندر بنا لیتے ہیں اسی طرح پھر حد آ یہاں تک نوبت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خود oh, no, مراد. وہ نا ووٹ آئے نا می میری بڑھی دی لڑائی پی گئی ہے بڈی کہ میں بے نزیر وال جانا ہے تو کہنا کہ گنجے والے جانا شرم کرو مور اور شرم کرو <laughs> <laughs> <laughs> جب ووٹوں کی بات ہے نظام جمہوریت پھر نظام جمہوری ہے یہ جمہوری جمہوریت کہتے ہی اختلاف کو ہیں اس کے اندر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خلیفہ بن جائے تو فخ اللہ دوسرے کو قتل کر <متحد> اللہ یعنی <mutter> <جلزی> اگر دوسرا شور ڈالتا ہے تو اس کو قتل کر Allah. تو یہاں پر تو ہزب اختلاف اور حزب اختدار دونوں ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں جمہوریت کے اندر اختلاف جمہوریت کی جان ہے اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں آزادی رائے کہتے ہیں اور یہ آزادی رائے کا پیغام جو ہے ان کا بابا جنا جو ہے اس نے صاف دیا اس نے کہا ہم نے پاکستان بنا دیا جس کا جی چاہے مندر کی طرف جائے جس کا جی چاہے مسجد کی طرف جائے حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں تو میں پوچھتا ہوں جب بابا جی نے مندر جانے کی اجازت دی بھی ہر کسی جدھر کو جائے ہم کچھ حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر اگلے دن اگر اسلام کے مطابق ہم عید پڑھ لیں تو پھر بابا جی کے فرمان کے مطابق کس کو اعتراض ہو سکتا ہے سے تم کو شرم نہیں آتی نہ بابے کو جانتے ہو نہ ملک کے نظام کو جانتے ہو نہ اسلام کو جانتے ہو صرف ٹکر کھانا جانتے ہو پیسے لینا جانتے ہو یہ انتشار کوئی نہیں پڑھنا تھا پتا انتشار کیا تھا کہ اگر یہ کل یہ عید آج کرا دیتے تو کیونکہ اعلان ہو گیا تھا ریت اعلان کمیٹی کی طرف سے تو پھر اگر مولوی نہ پڑھاتے نا تو عوام چھٹی کرا دیتے تو یہ مولوی کی چھٹی کا انتشار تھا یہ اور کوئی انتشار نہیں تھا صرف رولا یہ تھا پیسے ختم ہو جائے گا یہ کیا دکھ بنتا ہے اپنے انتشار کو اپنے نقصان کو اس کو قومی انتشار کہہ دیتے ہو کبھی کچھ کہہ دیتے ہو اپنی شریعت بنا رکھی ہے تم نے مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر وقت پڑا ہے رات کے وقت معلوم ہو گیا کہ کام مشکوک ہے اور شک میں عید نہیں ہو سکتی یقین کے ساتھ عید ہوتی ہے شک کے ساتھ روزہ نہیں ہو سکتا یقین کے ساتھ روزہ ہوتا ہے تو جب مشکوک رات کو یہ مسئلہ مشکوک ہو گیا تھا یہ کہاں لکھا ہوا لوگوں کو کہنا انتشار سے بچتے ہوئے صبح عید کر لو اگلے دن روزہ قضا کر لو میں ملاؤں سے پوچھتا ہوں مجھے پوری دنیا کے کسی امام کا یہ فتوا دکھا دو کہ ایسا فتوا دینا جائے گا یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے کیا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت غلطی سے غلطی سے ایسا اتفاق سے علم نہیں ہو سکا آپ نے غلطی سے روزہ رکھ لیا اپنا عید کر لی پھر آپ کدا کر سکتے ہیں آپ کو بات کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یار ہو ہو ہو ہو یہ تو روزے کا دن تھا ہم نے عید کر لی پھر روزے کی قدا ہوتی ہے پہلے سے معلوم ہو جائے یقین ہو آہ جائے صبح روزہ ہے رات کو معلوم ہو جائے کوئی شہادت نہیں ہو سکی اور کام مشکوک ہے کوئی بات ثبوت نہیں ہو سکتی پھر فتوا دے دینا صبح انتشار نہ پڑے انتشار نہ پڑے اور ظالم صرف مجھے انتشار کا لفظ تو فقہ سے دکھا دو سبحان اللہ! سبحان, اللہ! سبحان اللہ کہاں سے تم نے فتوا لیا انتشار کا لفظ نکالا اور نکال کر تم نے کہا کہ یہ ایک ہونا چاہیے اگر تم انتشار کی بات کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ ہر علاقے کے ہر علاقے کی رویت جو ہے اس کے اعتبار کا کیوں فتو دیتے ہو مثلاً سعودیہ ہے ارب ممالک ہے انڈیا ہے کہتے ہیں جی ہر علاقہ اپنے اپنے چانس کے مطابق عید کرے ایسے کہتے ہیں نا یہ خطوہ پھر کیوں نہیں دیتے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی عید کریں کرے ہاں اگر انتشار سے بچانا کچھ چیز ہے تو خطوہ دو سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ <سرح> سبحان اللہ سبحان اور بعض علاقوں میں بعض شرنگیزوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہا جنہوں نے کل روزہ رکھا اور آج عید کرنا چاہیے پولیس کے ذریعے ان کو پریشان کرنا چاہا میں صاف کہتا ہوں پولیس والے اپنے آئین کے خلاف چل رہے ہیں جنہوں نے ایسا کیا جنہوں نے نہیں کیا وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا اور ایک کا موقع دیا ہے وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ تو جمہوری ملک ہے اگر کوئی بالکل نماز نہیں پڑھتا یہاں اس کو نہیں پوچھا جاتا पूछा जाता है एक ही जवाब देते हैं लाइक राइ दिन में जबर नहीं है जब दिन में जबर नहीं तो कुछ पड़े ना पढ़े भाई जब दिन में जबर नहीं है तो अगर कोई दस दिन बाद करे दस दिन पहले करे तो जमहूरियत नहीं बोल सकती यहाँ क्या बात है ये चक्कर उन्हीं को दिया जा सकता है जो इन चक्करों को जानते नहीं ہم ان چکروں کی روح کو جانتے ہیں بے شک بے شک, شک. شک. شک. شک. شک. شاء اللہ جس بات کی خبر ہم دیں گے غیب قلم نہیں رکھتے اس کو بصیرت کہتے ہیں تجربات کہتے ہیں بزرگوں کی برکات اور تعلیم کہتے ہیں مشاہدات کہتے ہیں مشاہدات کی روشنی میں بات کرتے ہیں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ٹھیک نکلتی ہے تو میرے بھائیو یہ چاند باتیں اور ہاں مفتی مریم نے بھی کہا تھا کہ کل جمعے کے دن میں خود روزہ رکھوں گا اور عجیب بات لیا. یہ ہے اللہ اکبر و قبیرہ آج وہ وقت آ میرے اغر صاحب تبلاق کے پلا کلام مجدد ہیں آپ کی بات کی تصدیق چاہے دس سال بعد ہو چاہے بیس سال بعد ہو ضرور ہوتی سات کی بات کی تصدیق ہوئی آج جنہوں نے کل عید پڑی ہے وہ بے چارے شرمندہ ہیں کہتا ہوں میں عوام کے تاثرات آپ کو پیش نہیں کر سکتا عوام کے لوگوں سے جن سے بھی ملے ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں کہتے ہیں یار بیڑا گھر اور پھر کہتے ہیں یار تو بالکل چلے یار لوگ بالکل بھائی ہم صحیح نہیں ہیں ہم رواج کے ساتھ نہیں چلتے ہم صاحبِ معراج کے ساتھ ہم کیا صحیح ہوتے ہیں ہم کوئی صحیح نہیں ہیں شریعت صحیح ہے جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ صحیح ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر شریعت سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے ہماری باتیں بھی غلط ہوں بے شک اللہ جل شاہ رو اسی طرح ہماری مدد فرماتا ہے masallus amen amen amen amen amen کہ یہ بات بھی ضروری ہے عجیب بات ہے سب لوگ کہتے ہیں سائنس بہت سچی چیز ہے یہاں تک کہ غلام رسول سیدی وغیرہ نے تو صاف لکھ دیا اور قرآن وغیرہ میں قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق ہونی چاہیے اتنا سائنس کو بلند سمجھتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی تفسیر سائنس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتح رکھ دیا چودہ جیل کے اندر تو اس کو آپ نے سریک کوفر لکھا ہے نا آپ نے فرمایا جو شخص کا ہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق ہونی چاہیے یا آپ کے مطابق تو فرمایا وہ کافر اسلام سے <سلام> سکھا <سلام> رہے <سلام> ہیں باتی سائنس کا کیا ہے سائنس آج کچھ ہے کل کچھ ہے کچھ ہے وہ تو بدلتی رہتی ہے تو قرآن تو ہم تو سائنس کے ساتھ بدلتے رہے کانپوں کے ساتھ بدلتے رہے یہ کیا ہوا قرآن ایک حقیقت ہے ہر دور میں جو بھی بات ہوگی اس کو قرآن کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرو قرآن کو اس کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرو لیکن اب ہم پوچھتے ہیں کہ یار تم تو ایک طرف سائنس کو اتنا بلند سمجھتے تھے اب مولوی اور سائنس کا اختلاف کیسے ہو گیا سائنس کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے چاند کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے عمر نہیں ہے اسی وجہ سے فواد چودھری نے کہا بھی پہلے کہہ دیا ایک دن نہیں ہو سکتا تھا اور چاند مولوی جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں ادھر سے آ ادھر سے آ اور چاند عید ہو گئی سینس رہی ہے چاند نہیں ہو سکتا مولک شانت کو ثابت کر رہا ہے اب دو میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہے نا اب میں نہیں کہوں گا جھوٹا کون ہے یہ آپ نے فیصلہ کیا وہ مولک خود بتائیں جھوٹے کون ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی ہم ہی سچے ثابت ہوئے ہیں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ نار تکبیر رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی فو چیسی صاحب چشتہ بہت سچی چیز ہے یہاں تک کہ غلام رسول سعیدی وغیرہ نے تو صاف لکھ دیا دبیان القرآن وغیرہ میں قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق ہونی چاہیے اتنا سائنس کو بلند سمجھتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی تفسیر سائنس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح و رضبیا چودہ جلد کے اندر تو اس کو آپ نے سری کفر لکھا ہے نا آپ نے فرمایا جو شخص کہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق ہونی چاہیے یا عقل کے مطابق تو فرما ہے وہ کافر ہے اسلام سکھا رہے تھے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 سائنس کر رہی ہے چاند نہیں ہو سکتا مولی چاند کو ثابت کر رہا ہے اب دو میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہے نا اب میں نہیں کہوں گا جھوٹا کون ہے یہ آپ نے فیصلہ کیا یا وہ مولی خود بتائے جھوٹے کون ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی ہم ہی سچے ثابت ہوئے تکبیر رسالت چیز پر ادھر پرا نو ادرو راہ خالی کراشت راہ خالی کرا پھر رستہ چڑتے براثر رستہ بنا رسا خال نہیں بڑا سکھا ای جگہ رستہ ہی برار صاحب خالی کراؤ <Marvel> رست نہیں خالی رکھو نا میرا خالی رکھو گے لنگتے جانگ پیچھے چلو یہ رستہ خالی کرو ادھر نکل چلو پلان چلو ایک دوسرے کا خیال کرو چلو رستہ خالی کرو نا رستہ کے رکھو آرام زور نہ لاؤ پریشانی نہ کرو خیال نہ مہربانی پروسرے کا خیال کرو سنو ایک دوسرے کا خیال کر نکلے چلو سنو پرل پر رستہ خالی برار صاحب رستہ خال یار ادھر خیال رستہ رستہ ویلا کراؤ یار ادھر نہ آؤ اس پر خیال کرو, جو جو خیال کرو خیال کرو خیال <خر> کرو <Text> خیال کرو ایک دوسرے کا خیال کرونے زور ناسرا زور نقصان ہوا خیال کرو سونے خیال کر رہے رستہ خالی ٹھیک ہے سنے رستے رستہ خالی رکھو سنے اس طرف چلے چلو اس طرف رستہی کرائی جیار رستہ خالی کراؤ میاں کے سونے روک جی خیال کر کے میاں لوا چلو چلو بندے چلو سنو خیال کرتے چلو بڑے <سؤال> قسم روکے آپ راستہ خالی کراؤ امراج صاحب راستہ بند ہو گیا رستہ لینڈ ویلی رکھو نا تاکہ بہلی ادھر نکلتے چلن چلو سنیا دوسرا بھی خیال کرو بڑے نہیں ہو گئے یار خیال <سؤال> کروس راستہ جی جی جی سنے رستہ خالی کر چلو چلو چلو چلو آمین آمین جی امین اللہ اللہ دوسر خیال پیچھے بھی سب کا خیال کرائی جائے خیال کرو سب چلو چلو چلو چلو چلو رست بابا را رست خالی کرائیر kolo kolo kolo kolo melde jastasta dastara kolo kolo kolo shameh kolo رستہ خالی کرانا ایس پاس ملنے والے ایس پاس ہو جا چلو سونا ملتے چلو خیال جی جی ایک دوسرے کا خیال کرو درویشو ایک دوسرے خیال کرو को तो चढ़दे मेरे जो कवरात थोड़ा सा सारा सुकून मिलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے او